الملک صورت الملک مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں کلم الملک آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام تبارک الواقعہ المنجیہ اور المانعہ بھی آیا ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے ابن مردبہ اور بیحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۂ تبارک یعنی الملک مکہ میں نازل ہوئی تھی فضائل حافظ ابن کثیر اور امام شوکانی وغیرہ نے اس صورت کی فضیلت سے متعلق کئی روایات نقل کی ہیں ایک حدیث امام احمد ابو داود ترمزی نسئی اور ابن ماجا وغیرہ نے ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں اس نے ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا ایک دوسری حدیث ترمزی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تک الفلام میم تنزیل اور تبارک اللذی بیدہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے سوتے نہیں تھے